اِس الرحمن الحمۃ الحمد صحمد علیہ محمد, محمد. علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرمی وسلم تمام خاران شرمحار تمام سامعین سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کے تافق الرحمت بابل کے ساس درس نمبر ستارہ اور یہ اس باب القصاص کا آخری درس ہے تو اس درس میں جو ہے اس سے پہلے بھی جانوروں کو جانور کے ذریعے سے کہ کھیت کو نقصان پہنچائیں تو اس سلسلے میں ہاں تو پھر مالک نے اس تو اس کھیت جس کھیت کو نقصان پہنچا ہے تو کیا اس جانور کے جو مالک اس کا ضامین ہوگا نہیں ہوگا اس سلسلے میں کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا ابھی اسی درس کا جو ہے پیج نمبر دو سو کا آخری پیراگراف ہے حماتیں و راکب البہیمتی ایک بندہ کسی جانور پر سوار ہے اور وہ جا رہے ہیں ہاں جی تو اس کے جو جانور جس پر وہ سوار ہے وہ اگر کسی کو نقصان پہنچائیں یجمن جانور پر جانور کا جو سوار ہے کسی جانور کا جو سواری ہے وہ شخص راکب البہیما کسی جانور گھوڑا گدھا کھانج ہے جو بھی سواری ہے اس پر جو آدمی سوار ہے وہ سوار شخص یجمن و لما اس چیز کا جنت البہیمت جو نقصان جنایت زخم اس جانور نے پہنچایا بندہ اس پر سوار ہے اور جانور نے کسی کو نقصان پہنچایا کیسے پہنچایا بیا دھی اس کے ہاتھ سے یعنی اگلے پاؤں کو مار کر او ریل دیا یا پچھلے پاؤں کو مار کر کسی کو یا اس کے نیچے آ کر اور راس یا اس نے کسی کو سر مار کے اوقت می یا اس کو لاد مار کے اب خپت آئے یا دان سے کاٹ کر ہاں جی منہ سے کاٹ کر دان سے کاٹ کر اور اس طرح کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے تو اس رات میں جو اس کا وہ ضامین ہوگا اور وہ سواری کے جو جانور پہنچائیں کسی بھی بندے کو لیکن وہ لائ لیکن ضامن نہیں ہے یہ جی سواری شخص لیما واقعہ من روز جو نقصانات واقع اس جانور کی گوبر سے وہ بولے اس کے پیشاب سے گوبر گوبر سے کسی کا مطلب فصل پہ لگ گیا راستے میں, میں کوئی گندم رکھا ہوا تھا جو رکھا ہوا تھا چاول وغیرہ کھانی چیزیں وہ خراب ہو گیا اس پر پڑ کے تو اس کا وہ سوار ضامن نہیں ہے والمہ واقعہ اوین البای اور وہ نقصانات جو بھی پہنچے جانور سے من ضروریات اور جانور کی زندگی کے ضروریات میں سے ہیں ہاں جی جیسے وہ یہ مثلا وہ جس راستے سے تنگ ہاں جی اس کے پیشاب وغیرہ سے اس کے کھانے سے وہ کہیں سے گزار رہے ہیں راستہ تنگ ہیں اس وہاں گزارنے سے کسی کا کوئی چیز بیش میں تھا اس کو لگ کے ٹوٹ گیا مثلا ایسی کوئی چیزیں جو بھی نقصان جو ہے اس جانور کی ضروریات زندگی میں سے ہے اور اس وجہ سے نقصان پہنچیں کسی کو تو اس کا وہ سوار چڑھا ضامن نہیں لیکن وہ عقاف البہیمت ہے جانور کو رو کے رکھنا پھر تو رکیل مزاحق تنگ راستوں میں. راستوں میں تنگ راستوں میں وہ اس وہاں پر باندھ کے رکھیں روکے رکھیں لیکن لالی ضروریاتیں کسی جا اس جانور کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اس باندھے کی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ویسے راستے میں وہ بان کے رکھتے ہیں تو یوں جی وہ زمانہ زمانۂ جناعت ہے تو پھر اس جو وہ اس جانور کا جو مالک ہے وہ ضامین ہوگا ہاں جی وہ عاجب ہو جائے گا اس کو اس کے زمان کا اس جانور کے جناعت کا اس جانور کی وجہ سے راستے میں اس کو آپ بان کے رکھا ہوا ہے اور جانور نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا کوئی بھی نقصان پہنچایا اس کا وہ مالک ضامین ہوگا ہاں زمانہ جانور کی, جنور کی زنایت تو اس کے نقصان سے کسی بھی شخص کو جس طرح نقصان پہنچے اس کا زمین ہوگا اگر اس نے راستے میں کسی مجبوری کے بغیر باندھ کے رکھا ہو تو ہاں جی تو یہ ہے جانور کے بارے میں آگے بولتے ہیں قسامہ قتل کے باب میں ایک بات سے قصامہ ہیں ہاں جی قسامہ کا معنی قسم کھانے کے معنی ہے لیکن یہ ایک مخصوص قسم ہے کہ ایک گاؤں میں مثلا ایک بندہ کو کوئی قتل کر لیتے ہیں لیکن قاتل پتہ نہیں چلتا لیکن اس میں گاؤں میں سے کسی پر جو ہے کوئی شبھا یا کسی قوم کے یا کسی قوم پر شفا ہے قوم کے کسی فرد پر شبھا ہے ہاں جی لیکن کوئی تھوڑا سا قوی شبھا ہے لیکن مشخص طور پر جو ہے وہ بندہ معذین نہیں ہو رہا تو انہیں ایک بندے پر شبھا ہے تو وہ شبھے کی بنیاد پر نہیں یہ لوگ جو ہے ان کے پاس گواہ نہیں ہیں لیکن جو ہے یہ لوگ گواہ نہ ہونے کی صورت میں یہ لوگ پھر جو مقتول کے جو قاتل جو ورثے ہیں وہ پچاس قسم کھائیں کہ ہمارا یہ جو ہے بندے کو ان کے فلاں بندے نے مارا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو تو اس طرح قسم کھانے کو پچاس نفر قسم کھانے کو قصمہ باتیں ہیں ایک بندے کے بارے میں پچاس نفر لا یا ایک بندے نے مقتول کے جو ورثہ نے سے ایک بندے نے پچاس قسم کھایا اور ایک ہی بندہ سے زیادہ نہیں تھا یا اس کے جو ہے جی اس کی ورثہ سے جن کو شبہ ہے کہ یہ اس کا قاتل یہ بندہ ہے اس میں سے پچاس نفر نے قسم کھایا تو پھر اس کی دیت ثابت ہو جاتی ہے لیکن اس معتول کے جو جس پر الزام لگایا قاتل جس پر الزام لگایا ہاں جی انہوں نے قسم کی ذرا سے اگر وہ لوگ بھی ایسے قسم کھائیں تو پھر اس قاتل کو اکساس نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگا دیت بھی خود پانی ہوگا اس کے اچھا آخلا پر ہو گئے جو رشتے پر جو اس سے پہلے آخلا کے ذکر ہو گیا تو عمل تو دوبارہ قسمہ یعنی قسم کھانے کے معنی پچاس قسم کھانے کو ماؤ قسامہ وتے ہیں پر قصامہ کا معنی پچاس آدمی قسم کھائیں کسی کے قاتل ہونے پر تو بھلا تصبۃ تو قسامہ ثابت نہیں ہوتے ہیں یعنی اللہ بلو یعنی اصلاً قصامہ کا مورد نہیں ہوتے مگر لوس لوس مراد کیا ہے یعنی کسی کی؟ کے قاتل ہونے کا زیادہ سے زیادہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ شبہ ہو جائے لوس کے خود کہنے والو شاہ سے خود لوس امارت الز ایک ایسی نشانی ہے ایک ایسی نشانیاں ہیں کہ یہ غالب و بحسن جس جس کی وجہ سے غالب ہو جاتے گمان بشت کر مدعی کے سچا ہونے پر بھائی یہ آج میں قاتل ہے اس کے قاتل ہونے پر جو ہے اس کی باتوں سے اور مدی نے جو ثبوت پیش کیا قاتل یہ شخص ہے اس پر گمان غالب ہو جائے ایٹی نائنٹی پرسن گمان ہو جائے اس کے کہنے پر قاضی کو ہاں جی جس کو حاکم کو امام کو کہ ہاں واقع قاتل یہ لگتا ہے تو اس کو ہمارا بولتے ہیں ہاں جی ہمارا بولتے ہیں وہ اسباب ولال جس کی وجہ سے قاتل فن مدعی جس طرح کہہ رہے ہیں وہ یہ قاتل ہونے کا جو ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا اور نشانی ہے ہاں جی ایسے نشانی کے یہ غلوم و بھی ہے اس نشانی سے غالب ہو جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ زن گمان فصر کے مدئی مدعی کے سچ ہونے پر مدی کہیں گے فلاں آدمی قاتل ہے تو اس کے سچ ہونے پر اس نے کچھ ایسے ثبوت پیش کیے جس سے وہ مدعی کے سچا ہونے کے ہمیں گمان غالب ہو جاتے ہیں زن ہیں 80 90 پرسنٹ سو فیصد یقینی ہو جاتے ایٹی نائنٹی پرسنٹ گمان ہو جاتے تو حالاں وجودہ قاتل ان پاس اس کی مثال میرے پاس پایا جائے کوئی مقتول قوطین مقتول فی کے دی بستی میں او دار آیا کسی گاؤں گھر میں اور محلت نہیں آئے اسی محلے میں پھر وہ جو ہے ان اسی محلہ والوں میں سے کسی پر ان کا شبہ زیادہ ہے ان کا گما غالب ہے کہ فلاں آدمی اس محلے میں سے ہمارے مقتول کا قاتل ہے تو پھر جو ہے اس کو لیکن انہوں نے یہ نہیں شاید کوئی گواہی ہے تو بھیا ہم مغربی پاس چاہیں یہ لفا یہ کہ وہ مدعی لوگ جو ہیں قسم کھائیں اولیادم اس کے خون کے جو وارثین ہیں وہ قسم کھائیں خمسین یمین پچاس قسم وہ پچاس قسم کھائیں ان کارو خمس اگر وہ پچاس لوگ ہیں اس مدعی مدعی والے ہیں اس مقتول کے جو اولیاء ہیں اس کے رشتے پچاس اگر ہیں تو وہ پچاس آدمی ایک قسم کھائیں وم یقن کھات خمسین اگر وہ پچاس سے نہیں ہیں خمسین رج پچاس آدمی بالغن عالقن بآخر پچاس بالغ و آخر آدمی نہیں ہے کہ فلاں آدمی قاتل ہے کہ یہ قسم کھانے کے لیے تو پھر کیا کہیں پھر جازا جائسہ یہ تقرر یمین ہو یہ کہ تکرار کریں ٹپٹ کریں قسم کو من جماعتیں ایک ایسی گروہ سے اقل من خمسین جو پچاس سے کم ہو اگر دس آدمی ہیں تو ہر ایک دو دو پانچ پانچ قسم کھائیں ہاں جی پانچ پانچ مرتبہ قسم کھائیں اگر پچیس ہے تو دو دو مرتبہ قسم کھائیں اس طرح مطلب نوازن اور اگر ایک ہی بندہ ہے ہاں جی ایک ہی بندہ ہے جو تو پھر کیا کریں گے اس کے اندم میں صرف ایک بندہ ہے اور وہ ایک بندے پر شوبھا کر رہے ہیں اور وہ جو ثبوت اور پیش کیا اس کی وجہ سے پچاس فیصد ساٹھ ستر یا بلکہ ستر اسی فیصد یا نوے فیصد فلان آدمی کے قاتل ہونے کا شعبہ گمان بڑھ رہا ہے تو لیکن ادھر سے دعویٰ کرنے والا صرف ایک آدمی والا قانونی بندہ ہے تو حلفہ خمسی تو یہی ایک بندہ قسم کھائیں گے پچاس مرتبہ خمسین مرتن پچاس مرتبہ قسم کھائیں گے تو کیا ہو جانا جتن تصبۃ تو اللہ خلٰ تو پھر دیت ثابت ہوگا قاقلہ پیرن اس قاتل کے جس کے بارے میں دعویٰ ہے یہ قاتل ہے اس کے رشتے داروں پر جو ہے پہلے اگر ہے تو باپ با بائیوں کے رشتہ داروں پر نہیں ہے تو ماں ماں سے پھیلے ہوئے داروں پر جس کو یعنی ہے نا ابل رحم بترحم پھر تو پچاس قسم کھائیں تو پھر کیا ہوگا دیا اللہ عاخلہ پہ ثابت ہوتی ہے خود قاتل کو دینا نہیں پڑے گا اس کے کو دینا پڑے گا وہ یہ جو لیکن اس ماں قاتل کے ورسہ کے لیے بھی قاتل خود کے لیے اس کے جو داروں کے لیے جائز ہیں. انیاہلفا گمان کریں جیسے قسم کھائیں یجز جیس انیا قسم کھائیں مین ینوی جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ قاتل قاتل جو ہے اس ان کے خاندان سے ہیں ہاں وہ یجز انیا جیس قسم کھائیں ین بھی جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے مینا خالدار گھر والوں میں سے ابھی فلاں گھر والوں نے قتل کیا ہے ان کے بارے میں گمان ہے یہ اس محلہ والوں نے قسم کیا ہے ابھی اس بستی اور شر والوں نے قسم کیا ہے تو ان میں سے ہم سی ان میں سے پچاس نفر قسم کھائیں کہ اللہ علامہ میتلو یہ کہ ہم میں سے کسی نے اس بندے کو قتل نہیں کیا ہے ورلم یہ عالم و نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں بول یہ لوگ قسم کھائیں تو کیا ہو جائے گا حویظال ان کی اس قسم سے اب یس قطل قاوت و قوت قواد یعنی قرسا ساخت ہو جائے ان کے گردن سے اب ان گردن سے کے ساتھ ان کو یہ فائدہ ہوگا ان کے گردن سے قرسہ ساخت ہوگا آپ کے نہیں رہ سکیں گے وہ تلظم و دیت لیکن دیت لازم ہے اللہ عاقل ان کے عاقل پر ہے جی اس قاتل کے جو ہے یہ جس کے قاتل ہونے کا زیادہ شوق ہے اس کے آخر پر دیت وادق ہو جائے گا اور وہ دیت بھی محافت ہلکا دیت ہلکا دیا دیے پھر صلاح سے تین سال میں وہ لوگ اس دیت کو پورا کریں گے اس کے رشتہ دار حتم بول رہا ہے وہ لوگ عید داحد مین گاؤں والے اس گاؤں والوں نے قتل کیا ہے کیا اس محلہ والوں نے اس گھر والوں نے قتل کیا بولے اس میں ایک بندے کو خاص طور پر نہیں دیکھا لیکن اگر دعویٰ کریں اللہ عہدین مینال اس بستی والے میں سے ایک بندے کے اوپر دعویٰ کریں وہ قاتل کے جو مختول کے ورثہ اس دار دعویٰ کریں اللہ عہدین کسی ایک بندے میں مینال کریں بستی والوں میں سے کسی ایک مین شاہی بار میں دعویٰ کریں اس نے ہیں۔ المحلہ ایک محلے کے اللہ محلہ میں کسی ایک بندے کے بارے میں قسم کھائیں المضون بین جن کے بارے میں گمان تھا ان میں سے ایک بندے کے بارے میں وہ دعویٰ کریں یہ ہے قاتل توفی بھی تو بھی لاتعبد القاسامہ طویق قسامہ کا جو ہے مسئلہ باطل نہیں ہوگا یہاں پر بھی جو ہے کیونکہ اس کے بعد گواہ نہیں ہے لہٰذا وہ پچاس آدمی کے سے قسم کھائیں گے یہ عالمی قاتل ہے ہاں جی تو پھر اس پر جو ہے ساتھ لازم آئے گا لیکن اگر یہ خود جو اور اس کے ورثہ میں سے جو وہ بھی پچاس کسم کھائیں چونکہ گواہ نہیں ہیں ارار بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر جو ہے یہاں پر پچاس قسم کھانے وجہ سے ان پر دیت لازم ہو جائے گا اور وہ دیت جو یقیناً عقیلہ پر آئے گا خود پر نہیں آئے گا عاکلہ پر آئے گا اور تین سال میں ان لوگ اس دیت کو پورا کریں گے تو یہ اس طرح جو ہے الحمدللہ للہ کے ساس میں جو ہے ہمارا اختتام تک پہنچا ہاں اور آگے کل سے انشاءاللہ شاء باب تجارت ہیں ہمارا باب تجارت میں ایک نسبتاً بڑی باب ہے انشاءاللہ ان شاء سے ہم آگے بڑھ سکیں گے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرنا